وائسلام علی نبی وائل علی کواس حابقیا نور اللہ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 صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی لا محمد وعلیہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ فرانس کے شہر روش فوگ اس میں موبائل فون چوری کرنے والا ایک 22 سالہ نوجوان یہ سیلفی بنانے کے شوق میں کی وجہ سے گرفتار ہو گیا ایک اخبار میں کچھ اس طرح سے اس کی تفصیل لکھی گئی کہ وہ نوجوان جس نے موبائل چوری کیا تھا تو اس نے جولائی کے مہینے میں موبائل چوری کیا اور کافی دن مہینے گزرنے کے بعد اس نے وہ موبائل نکالا اب شہر میں گھومتے پھرتے اس نے اس موبائل فون سے اپنی ایک سیلفی بنائی سیلفی کا مطلب یعنی اپنی تصویر خود لی اس نے. کہ ہوتا ہے مناظر پہ کھڑے ہو کے وہ سیلفی بنا دے تو اس کو یہ نہیں تھا کہ اس فون میں ایک ایسا سسٹم اس شخص نے لگایا ہے کہ جیسے ہی اس نے اس موبائل فون میں سیلفی لی تو اس شخص کے گھر میں جو کمپیوٹر رکھا تھا اس میں اس کی تصویر آ گئی اب جس کا موبائل چوری ہوتا ہے تو واقعی اس کی یاد کئی دنوں تک رہتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس موبائل میں نمبر اور بھی بہت سارا کچھ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہیں سیو نہیں ہوتا ہے تو گم ہو جاتے ہیں اب سینکڑوں ہزاروں نمبر بھی ہوتے ہیں بعدوں کا. تو بڑی یادیں آتی ہیں کہ یار وہ موبائل چلا گیا ریکارڈ تو کہیں ہے نہیں ہے تو وہ جیسے اس نوجوان کی تصویر اپنے کمپیوٹر میں دیکھی تو سمجھ گیا کہ میرا موبائل تو اس کے پاس ہے چنانچہ اس نے فورن پولیس کو خبر دی جس کے نتیجے میں پولیس نے سیلفی دکھائی جانے والی جگہ پر پہنچی اور اس نوجوان کو ٹریس کیا اور بلاخر وہ نوجوان گرفتار ہو گیا تو یہ تو ایک قدرت کا ایک قانون ہے بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ بعد اوقات دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے اچھا برا بدلہ ملنے کو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کہتے ہیں ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہم کرتے ہیں جس کا ہاتھوں ہاتھ ہمیں بدلہ مل جاتا ہے اور ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گنا بھلایا نہیں جاتا جزا دینے والا یعنی اللہ عزل کبھی فنا نہیں ہوگا لہذا جو چاہو بن جاؤ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے حضرت علامہ عبدالرعف مناوی رحمت اللہ تعالی حدیث پاک میں یہ ان الفاظ کما تدین و تدان اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو بسا اوقات یہ بھی ایک برا فعل ہے کسی کو نقصان پہنچانے پر جو خوشی ہوتی ہے نا جیسے کوئی گر گیا اور اس کو چوٹ لگ گئی اب ہمارے ہاں ہے کہ اس کی تعزیت بھی ہوتی ہے یادت بھی ہوتی ہے غم خاری بھی کرتے ہیں فروٹ بھی لے کر آتے ہیں کہ یار آپ کو چوٹ لگی سنائے بڑا افسوس ہوا تو امیر نے سنت دامت برکات اس معاملے میں ہمیں تنبیہ کرتے کہ چیک کریں بڑا افسوس ہوا آپ کی والدہ کے انتقال پہ مجھے بہت افسوس ہوا اور بہت افسوس تو اس کو بھی نہیں ہوا جس کی ماں کا انتقال ہوا ہے کہ اس کی ماں کو اتنی بیماریاں بے کو دی کہ آزمائش میں دی اب عمر بھی زیادہ تھی اور تم اس کے انتقال پر اس سے افسوس کرو افسوس تو اس کو بھی نہیں ہوا تو بہت افسوس ہوا تو اپنے آپ سے پوچھے کیا بہت افسوس ہوا تو پتا چلتا ہے کہ ہے یہ بولنے کو بول جاتے ہمیں بہت افسوس نہیں ہوا بلکہ بعد اوقات ہوتا ہے کہ اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے اس کا موبائل چوری ہو گیا اپنے دل میں بلوں اچھل رہے ہیں کہ اچھا ہوا یار بڑا شیخی مارتا تھا مجھے ستاتا تھا شوق دکھاتا تھا کہ دیکھو کیسا موبائل ہے اچھا ہوا اس کا موبائل لے گیا کوئی اور بار بار سے اس سے تعزیت کر رہے ہیں کہ یار مجھے بہت افسوس ہوا تو یہ تو جھوٹ بھی ہوا لیکن بہرحال جو اگر کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو بدلہ بھی ملتا ہے اور جیسا کہ مفتی صاحب نے لکھا کہ تم جیسا تم کام کرو گے ویسے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی وہ تمہارے ساتھ ہوگا یعنی بعد اوقات ہم کسی کا یعنی در حقیقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نقصان کر رہے ہیں نقصان نہیں کر رہے ہوتے نقصان اپنا ہو رہا ہوتا ہے اس زمن میں علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی مصنوی شریف میں حکایت لکھتے ہیں کہ مٹی کھانے کا شوقین ایک شکر کی دکان پہ شکر خریدنے گیا تو دکاندار نے کہا کہ میرے باٹ مٹی کے اگر منظور ہو تو اسی میں تول سکتا ہوں وہ اسی میں تول دوں تو یہ سن کر گاہ کہنے لگا کہ مجھے تو شکر چاہیے کسی بھی باٹ میں تولو تو دکاندار جو ہے وہ اندر شکر لینے گیا اب یہ مٹی کا کھانے کا جو شوقین تھا اسے چھپ چھپ کے مٹی کے باٹ چاٹنا شروع کیے اور ساتھی ہی ساتھ ڈر رہا تھا کہ دکاندار دیکھ نہ لے گئے مجھے کہ میں اس کا نقصان کر رہا ہوں اور دوسری طرف دکاندار نے اسے مٹی کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جان بوجھ کر شکر لانے میں تاخیر کر رہا تھا کہ نادان شخص جتنی مٹی کھائے گا اتنا ہی باٹ کا وزن کم ہوگا تو اسے شکر کم مقدار میں ملے گی اور گھر جا کر جب بھی تولے گا تو پتہ چلے گا کہ نقصان میں ہے اس کا نہیں اپنا گھر کے آیا ہوں باڑھ جو چاٹ رہا ہے تو مٹی ہے تو کھا رہا ہے تو مٹی کھانے کا اس کو نقصان ہوگا دوسرے جو اس کے بدلے شکر ملے گی وہ شکر بھی اس کو کم ملے گی تو ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا اپنے طور پر نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے در حقیقت اس کو نقصان نہیں ہو رہا ہوتا ہے نقصان ہمارا اپنا ہو رہا ہوتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے ہم اچھے بن جائیں ہم کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں ہاں اگر ہمارا کوئی نقصان کرتا ہے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے جتنا نقصان کیا اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس نے اگر مطلب کچھ ایک ہے نا ایک تماجا مارا تو ہم تو گھنسا مارنے کا سوچتے ہیں کہ اس کو گھسا ماریں گے تو وہ زیادہ ہو گیا نا پھر ہمارا اس کی طرف نکلے گا تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ بنے اور یہ عادت بھی اگر ہو نکال دینی چاہیے اگر مثال مسجد میں گئے ہم نئے جوتے لے کر نئے چپل لے کر آئے اور اتفاق سے جو, چپل اب نہیں ہے اب غصہ آتا ہے کیا دیکھو یار ابھی لے کر آیا تھا اور ابھی گم ہو گئے میں چھوڑوں گا نہیں کس کو نہیں چھوڑو گے وہ چور جس کو چرانا تھا وہ تو نکل گیا لے کر آپ کسی اور کے جوتے لے کے جاؤ گے یہی ہوتا ہے نا وہ غصے میں کیا کرتا ہے غصے میں دوسرے کے جوتے لے کے جاتا ہے تو آپ کا اپنا نقصان تو ہو گیا اب آپ کے ذمے کسی اور کا نقصان لگ رہا ہے تو ہمیں اس طرح کا ایک طبیعت بنانی چاہیے کہ اگر ہمارا نقصان ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر معاف کرنے کی حیثیت طاقت ہے تو معاف کر دیں ورنہ چلے اس سے اس کو بدلہ لیں گے نا ہم کسی اور سے اس طرح کا بدنا نہ لیں تو یہ ایک اچھی عادت بنائی جا سکتی ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ جو سیلفی سیل کے حوالے با سے با ہم نے سنا اپنی تصویر با خود با لینے با کا با شوق یہ آج کل عروج پر ہے اور بڑی حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں کہ سیلفی کا جو لفظ ہے نا یہ انگلش لغت میں موجود ہی نہیں تھا یعنی اب تو اتنا مشہور ہے کہ ہم میں سے ایک اکثریت انگلش نہیں جانتی بچہ بچہ ہمارے یہاں سیلفی جانتا ہے سیلفی کو اردو میں کیا کہتے یہ بھی پتا نہیں تو سیلفی کا پتا ہے کہ سیلفی کس کو کہتے تو یہ آج کل اتنا ورڈ عام ہے اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس لفظ کا انگلش ڈکشنری میں وجود ہی نہیں تھا یعنی دو ہزار تیرہ میں نہ صرف اس کو ڈکشنری میں شامل کیا گیا بلکہ اسے اس سال کا اہم ترین لفظ قرار دے دیا گیا سیلفی بنا کر پھر کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر نشر کر کے پسند یا ناپسند لائک اور ڈس لائک اس کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شہرت پانے کے لیے مشہور شخصیات بلند و بالا عمارات آبشاروں بلکہ شیر مگر مچھ جیسے خوخار جانوروں شارک جیسی خطرناک مچھلیوں چلتی ٹرینوں کے سامنے سیلفی لینے کے شوق میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے بھی ایک بہت بڑی تعداد معاشرے میں اب نظر آتی ہے تو یاد رہے یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ بلا مسلحت شرعی اپنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا یہ گنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یار یہاں سے پوز اچھا آئے گا یہاں ذرا کھڑے ہو جاؤ اب پتہ ہے کہ اگر ذرا سا پیر گیا نا تو گئے نیچے ذرا سا یہ کر لو تو اس میں جان کو ہلاکت میں ڈالنا پایا جاتا ہے تو یہ مسئلہ مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین ہم سب اپنے ذہن میں بٹھائے کہ بلا مسلحت شرعی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ حرام گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ دو سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو پچانوے میں ارشاد فرماتا ہے ولا کم الکا ترجمہ کمزوری مان اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو یہ قرآن پاک میں واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تو اب ہم غور کریں اور سوچیں کہ معاشرے میں نہ صرف خود ہم بلکہ چھوٹے بڑے مرد عورت یہ سب اس میں مبتلا نظر آتے ہیں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ بتائیے سیلفیاں جو آپ بناتے ہیں تو یہ سیلفی بنانے کا آپ کو فائدہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ یادگار ہو جائے گی حیران کن دلچسپ مناظر کے حوالے سے کہیں گے یار ایسا موقع پھر کب آتا ہے اور یہ اس اس طرح کا جب میں بناتا ہوں تو یہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار کیا بنایا یار لیکن اگر اس کے اگینسٹ میں دیکھیں تو اس کے نقصانات کی فہرست فوائد سے بہت بڑھ کر ہے دیکھیں ہمیں اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی گھر والوں کی بھی تربیت کرتے رہنا چاہیے امیراحل سنت دامت برکاتم لا اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا رحمتیں نازل ہوں یہ اصلاح امت کا ان کو درد ہے اصلاح امت کا درد ہے جس کی بھی کسی معاملے میں چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو چلنے کا معاملہ ہو سونے کا معاملہ ہو دینے کا معاملہ ہو لینے کا معاملہ ہو پیدائش بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو کسی کو دفن کرنے کا معاملہ ہو زندگی گزارنے کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہم کو رہنما عطا فرمائے جو زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی ہی فرماتے ہیں اب اس سیلفی کے حوالے سے امیر سلک اپنا تجربات کیا شیئر کر رہے ہیں آپ فرماتے کہ سیلفی بنانے کا اگر کسی کو پوچھے تو فوائد وہ گنوا دے گا لیکن اس کے نقصانات کی فہرست بہت لمبی ہے مثلا سیلفی کا شوق پورا کرنے کے لیے وقت جیسی قیمتی شیک ضائع ہوتی ہے اب اگر کسی کو ٹرین ٹرین کا جو ہے وہ منظر بنانا ہے کیا ٹرین یہاں سے گزرے گی میں آگے کھڑا رہوں گا بھائی ساتھ میں ٹرین ہوگی اور میری تم پکچر لے لینا تو ہمارے وطن میں تو ایسا نہیں ہے کہ پانچ بج کے پانچ منٹ میں جناب ٹرین آنی ہے یہاں پر اگر آج پانچ بج کے پانچ منٹ میں آئی تو ہو سکتا ہے کل آٹھ بجے ہی آئے گی ہم سورج کو انتظار کر کریں کہ سورج ڈوبے نہیں تاکہ میری سیلفی بن جائے سورج ڈوبے نہیں میری سیلفی بن جائے کل تو پانچ بجے گزری تھی آج آٹھ بجے گزری جب سورج ڈوب گیا چل بھائی سیلفی گئی تیری تو یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے کہ یار ذرا سا ٹھہر جاؤ یار ٹرین ابھی آئی ٹرین وہ ٹرین ہے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں سیلفی بنانے والا اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے تو یہ اچھا سیلفی بنانا ہی مطلب وہ وقت ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اب یہ بند تو گئی چلو اچھی تصویر آ گئی آپ کے حساب سے کہ آپ کھڑے اور ایک شیر کھڑا ہے آپ کھڑے اور کوئی جانور کھڑا ہے آپ کھڑے اور دہلا جو بھی منظر ہے آپ نے بنا لی اب یہ گدگی اٹھتی ہے یار جب میں نے بنا لی تو آپ دنیا دیکھے اس کو اب اس کو عام کرنا ہے اس عام کرنے والے کو بھی بےچینی ہوتی ہے کہ جو جو اس کے پاس ذرائع ہے اس کے ذریعے عام کرنا ہے جو سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع میں نام نہیں لیتا لیکن اس کے ذریعے وہ عام کرتا ہے اچھا اب عام کر لیا اب ٹینشن کتنوں نے لائک کیا کتنوں نے نالائک کیا لائک اور ڈس لائک کہتے ہیں لیکن چلو لائک کیا اور کسی نے کہا نالائک گئی ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے تو نالائک اور لائک اس کی لسٹ بھی چیک کرنا بھی ایک کام ہے کہ دیکھیں یار کتنے لائک ہو گئے یہ نہیں پتا تھا نالائک کتنے نے کیا مجھے لائک نے کیا یہ بھی لسٹ چیک کرنے کا پورا ٹائم ہے پھر ان تمام کاموں میں وقت خرچ تو ہوتا ہی ہے تو یہاں پر ایک بات ذہن بنائے کہ یہ جو ہمارا وقت ہے یہ وقت ہمارے لیے انمول ہی رہے ہیں اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے یا نقصان میں دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں نمبر ایک صحت دوسرا فراغت اگر آج صحت ہے تو ہم بتائیں کتنے نمازیں پڑی جا رہی ہیں چلو آج صحت مند ہے تو کوئی آپ کو شوق چڑھے کہ آپ چونکہ میں صحت مند ہوں اللہ کی رحمت ہے چلو یاد کچھ نوافل میں بڑھا لوں آج مجھے صحت ہے چلو یا دعوت اسلامی والے مدنی قافلوں کا ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ایک ماہ کے مدنی قافلہ کر یار میری صحت اللہ کی رحمت سے بہت صحیح ہے یار مجھے صحت ہے چلو یار میں نے قرآن بھی درست پڑھ لیا ہے تو اب میں دوسروں کو پڑھاؤں اللہ نے مجھے صحت سے روازہ ہے چلو اس کے شکرانے میں میں کچھ رائے خدا میں خرچ کر دوں ایسا ہے یا ہمارا معاملہ ہی بالکل اس معاملے میں الٹ ہے کہ اگر صحت ہو تو مستی زیادہ چڑھتی ہے مستی زیادہ ہوتی ہے کہ یار مجھے ٹیسٹ ابھی تو کرایا تھا ابھی ٹیسٹ کرایا تھا لپڈ پروفائل یہ وہ سب میرا شوگر وگر بالکل سیٹ ہے اب کیا کرنا ہے اب آئس کریم زیادہ کھانی ہے کیونکہ شگر صحیح آئی ہے تو ہلوے زیادہ کھانے مٹھائی کا کوئی مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے تو لانے دو اور پھر میرا کولسٹرول اور یہ سب بالکل درست آیا ہے تو اب لائیں پیزے پراٹھے کیا کھانا ہے میں حاضر مجھے سب ڈاکٹر نے بالکل پرفیکٹ کہا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں تو میرے بھائی اگر پروبلم نہیں تو پروبلم لانی ہے آپ کیا کہ میں چونکہ صحت مند ہوں تو صحت مند کیوں میں <سلام> جلدی بیمار ہونا چاہتا ہوں تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے تو اللہ نے صحت عطا کی اس نعمت کو کا شکر ادا کرے اور اس کے شکرانے میں زیادہ عبادت کر لے زیادہ نیکی کے کام کر لے اور پھر دوسرا فراغت اگر ہے تو فراغت ہے تو کیا کرے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کیا ذہن ہے ہمارا ٹائم پاس کرنے کا ایک بادشاہ اپنے مساحبوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک باغ کے قریب سے جب ان کا وہ لشکر گزر رہا تھا تو اچانک ایک پتھر یہ بادشاہ کو آ کر لگا تو بادشاہ نے خود دام دوڑا کہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے خود نے جا کر ایک شخص کو پکڑ کے لیا ہے تو اس کو پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو کہا کہ میں تو ایسے ہی پیدل پہاڑوں پر چلتے چلتے اس پہاڑ باغ سے گزر رہا تھا تو بس یہ پھل نظر آئے تو میں ان کو توڑ رہا تھا تو کہا یہ پتھر کہاں سے ملے تم کو کہ پہاڑوں سے گزرا نا تو یہ بکھرے پڑے تھے پتھر تو میں نے اس کو جھولی میں بھر لیا تھا اب یہاں سے گزرا تو پھل نظر آئے تو میں نے کہا چلو یار پتھر تو پڑے اپنے پاس کچھ مار کے پھل مل جائیں گے تو بادشاہ نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ جو پتھر انگریزے جو ہیں اس کی قیمت کیا ہے اس نے آس کی نہیں تو بادشاہ نے کہا کہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا مگر اب کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے تو اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد امیر نے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہماری زندگی بھی کے لمحات جو ہے نا یہ بھی انمول ہی رہے ہیں یعنی <سلام> علماء نے یہاں تک لکھا کہ جنت میں جانے کے بعد جنت میں جانے کے بعد جنتی کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ان لمحات کے جن لمحات کو اس نے فضول گزار دیا ہوگا وہ <سلام> <سلام> افسوس کرے گا کاش میں فیضان مدینہ اسدین نماز پڑھنے گیا تھا سیڑھی چڑھتے چڑھتے اللہ ہو اکبر اللہ ہُو اکبر اللہ ہو اکبر پڑھ لیتا تو یہاں جنت میں میرے لیے کھجور کے بہت درخت لگے ہوئے ہوتے مجھے تو پتا تھا کہ نیچے اترتے وقت صبح اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا چاہ رہی اور اس دن تو ایسا موقع تھا بہن کے گھر کیا تھا پانچ منزل اتری دی پیدل لفٹ خراب ہو گئی دی میں پڑھ لیتا تو کتنے درد سے لگ جاتے یہ نیکی کر لیتا تو کتنے فرق پڑتے داؤد اسلامی والوں نے ٹیلی تھون کا کہا تھا ٹیلی تھون میں اگر میں اتنے یونٹ جمع کرا دیتا تو مجھے تو یہاں جنت میں محل مل جاتے تو افسوس کرے گا جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں وہ لمحات میں نیکیوں میں گزارتا تو جنت کی اور نعمتیں مل جاتی مگر پھر کچھ نہیں ہوگا مرنے کے بعد بندہ تمنا کرے گا کہ کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے لیکن پھر موقع نہیں ملے گا میں نماز با جماعت پڑھوں گا نوافل پڑھتا رہوں گا پھر موقع نہیں ملے گا میں آپ قرآن ہوں میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا لیکن پھر موقع نہیں ملے گا امیر اہل سنت نے گزشتہ دنوں ایک مدرسد المدینہ کے ہمارے قاری صاحبان کو ترغیب دلائی کہ بھائی آپ جو ہے نا روزانہ ایک منزل قرآن پڑھا کریں یعنی قرآن پاک میں سات منزلیں جو روزانہ کی ایک منزل پڑے تو سات دن میں اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا وہ ماشاء اللہ سادت مند ہیں قاری صاحبان تو ہمارے ان قاری صاحبان نے سات دن میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب استاد نے جب پڑھنا شروع کیا تو طلبہ کیوں پیچھے رہیں گے ماشاء اللہ طلبا نے بھی شروع کر دیا تو وہ پورا ہمارا مدرسد المدینہ رہائشی اس کے طلبہ کا معمول بن گیا کہ روزانہ کی بیس جو رکعتیں ہوتی ہیں ہماری نماز کی تو ان رکعتوں میں ہر رکعت میں ایک رکو پڑھ دیں اور اس طرح سے پورا دن میں ایک ایک منزل پڑی جا رہی ہے بلکہ گزشتہ دنوں ہمارے وہ کاری صاحب تین دن کے مدنی قابلے میں سفر میں گئے الحمد للہ ڈھائی دن میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیے تو یہ اپنے لمحات کو قیمتی بنایا جا رہا ہے نا جو وقت ہمیں ملا اس کو قیمتی بنایا جا رہا ہے نا کہ جناب مجھے جو وقت ملا ان وقت میں میں کون کون سی نیکیاں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں مجھے تو تربیت ملی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد للہ درود پاک کسرت سے پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے لیکن چلے یہ فضائل سن کر درود پاک کی کثرت کس نے کی ذکر و اسکار کرنے کے ہم کو مختصر اوراد بتائے جاتے ہیں یہ کر لیا کریں یہ ثواب ملے گا یہ کر لیا کریں یہ ثواب ملے گا کون کس کو ٹائم ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں اوقات کو ضائع کر یاد رکھیے کہ ہر آنے والی صبح یہ ڈبل بارہ گھنٹے ساتھ لاتی ہے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ڈبل بارہ گھنٹے اسے روزانہ دن رات کے چودہ سو چالیس منٹ کی دولت بغیر محنت کے مل جاتی ہے اسوی سال کے حساب سے ان منٹوں کو جمع کیا جائے تو تین سو پینسٹھ دن میں پانچ لاکھ ستائیس ہزار چالیس منٹ آٹھ ہزار سات سو چوراسی گھنٹے بنتے تو اس دولت کو انسان چاہے تو ضائع کر دے اور چاہے تو اس سے نفع یعنی فائدہ اٹھا لے تو وقت وہ دولت ہے وقت وہ دولت ہے جو جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اگر آپ فائدہ نہ بھی اٹھائیں تب بھی یہ وقت گزر جاتا ہے یہ وقت گزر جائے گا جیسے برف کے یہ استعمال نہ بھی کی جائے تب بھی پگل کر ختم ہوتی جا رہی ہو جاتی ہے تو اب دھیانت داری سے بتائیے کہ جو وقت اچھے اور نیک کاموں میں گزار کر آخرت کی بھلائیوں کے حصول میں استعمال ہو سکتا ہے تو اسے سیلفی اور دیگر فضولیات میں گزارنا خسارے یعنی نقصان کا سودا ہے یا نہیں تو یہ اور امیر کئی اس کی پہلے بھی مثالیں دیتے تھے جیسے پہلے سیلفی کا یہ مسئلہ نہیں تھا تو سونے کا زیادہ معمول ہوتا تھا تو پرانے مطلب معاملات کی کیلکولیشن دیتے تھے کہ اگر کسی کی ساٹھ سال کی عمر ہو روزانہ آٹھ گھنٹے وہ سوئے تو گویا اس نے بیس گھنٹے اپنے, بیس سال اپنے سونے میں گزار دیے یعنی ساٹھ سال کی زندگی میں بیس سال سوتا ہی رہا اب کیا زندگی باقی رہ گئی تو اب ہم بھی سوچے اور غور کریں کہ ہمارے جو دن کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں کتنا ہم اپنے کام کاج پر کتنا عبادت میں کتنا ہم علم دین سیکھنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں یعنی اگر کسی کو کہا جائے تو یوں بظاہر اس کے وقت نہیں ہوتا لیکن موجودہ دور میں جبکہ یہ موبائل بہت زیادہ عام ہے اگر ہم غور کریں تو سوچے تو روزانہ کئی کئی گھنٹے ہمارا شاید اس موبائل میں صرف ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیے یہاں پر ایک اور بات بھی کہ سیلفی کا جو شوق ہے یہ مفت پورا نہیں ہوتا بلکہ اگر یہ شوق زیادہ پروان چڑھتا ہے تو موبائل بھی اچھا لیا جاتا ہے اور اگر خدا نہ خاصہ وہ کہتے نا کہ مال نہیں ہے تو پھر چوری کی طرف جاتا ہے کہ کسی کا مال ہتھیار لوں کہیں سے مجھے کہیں بس وہ مال مل جائے کسی طرح سے بھی میں آگے پیچھے کر کے مال کسی کا ہتھیار لوں کسی کو دھوکہ دے دوں کسی کا مال ہڑپ کر جاؤں کسی کا موبائل آگے پیچھے کر دوں تاکہ مجھے یہ مال یہ اچھا موبائل ملے گا تبھی تو میری اچھی تصویر آئے گی تو یہ جو شوق ہے یہ مفت پورا نہیں ہوتا بلکہ اچھے سے اچھا موبائل یا کیمرہ خریدا جاتا ہے انٹرنیٹ کی فیس بھی جیب سے دی جاتی ہے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر سیلفی لینے کا دور بھی پرانا ہوا اب تو سیلفی لینے کے لیے طرح طرح کے آلات منظر عام پر آئے جا رہے ہیں کہ آپ کو سیلفی لینی تو یہ اسٹینڈ بھی لینے تو یہ زیادہ سہولت آپ کو دے گا تو بڑا عجیب و غریب انداز بڑا عجیب و غریب معاملہ تو یہ بظاہر ہم کو خود کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے جیسے غصے میں اگر کوئی ہو تو کوئی اس کو مووی بنا کر دے دے کہ آپ جب غصے, یہ نہ آپ اپنی طرح مووی دیکھیں اب وہ غصے میں جب ہو انسان اپنی مووی دیکھے نا اچھا آدمی کون ہے ایسے چیخ پکار کون کر رہا ہے آپ ہی کر رہے آپ ہی ہے یہ غصے میں آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے خطرناک جانور اور ایسے مطلب آپ کا خوار انداز ہوتا ہے اس طرح سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو ہماری کوئی مووی بنا کر ہم کو دکھائے نہ تو پتا چلے نہ بابا آئندہ غصہ نہیں کرنا ہے ایسا مووی ہوتا ایسے میرے الفاظ ہوتے ہیں نہ آئندہ تو آپ خود کسی کو دیکھیں کہ سیلفی بنانے کے لیے کیسا ٹیڑا میڑا ہو رہا ہے کیسا مطلب اس کا انداز ہے تو خود سمجھ لیں کہ جب میں لیتا ہوں گا تو کیسا بنتا ہوگا یہی میرا انداز ہے تو یہ بھی انداز اچھا نہیں ہوتا تو یہ سیلفی لینے کا جو شوق ہے یہ مال لیوا ہے مال ضائع ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اسی طرح ایک امریکی شخص کو سانپ کے ساتھ سیلفی لینے کا شوق ہوا جب سانپ کے ساتھ سیلفی بنانے لگا تو سانپ تو سانپ ہے اس نے موقع پا کر اس کے بازو پر ڈس لیا اور فرار ہو گیا اب سانپ کے زہر نے تیزی سے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اس امریکی کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ درد کی شدت سے بری طرح تڑپنے لگا اسے طبی امداد دینے کے لیے قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں زہر کے خاتمے کے لیے خصوصی انجیکشن وغیرہ بھی لگانے پڑے صحت یابی کے بعد جب امریکی کو اسپتالی انتظام نے بل دیا گیا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اس کی سیلفی کے شوق نے اسپتال کا بل ایک لاکھ ڈالر تقریباً ایک کروڑ پاکستانی روپے سے زائد بنا دیا تھا اس امریکی کے پاس ایک سال سے زائد عرصے سے ایک اور صاحب بھی کہیں اس نے پال رکھا تھا سب سے پہلے تو ایسا خوف زدہ ہوا کہ اس کو جنگل میں چھڑوا دیا کہ نا بابا یہ اپنے کو نہیں چاہیے تو ایسے کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیلفی بنانے کا جو شوق ہے کبھی کسی شیر کے پنجرے کے آگے کھڑے ہوا وہ شیر آپ کا کوئی جان پہچان تھوڑی ہے کہ نہیں جناب اس کو چلو تصویر کھچوانے دو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پتا چلا پورا ہاتھ ہی چبا کر لے گیا وہ تو بہرحال یہ جان لیوا ہے اور یہ میں اس لیے یہ یہ ذہن بنایا تھا میں نے بھی بیان کے لیے بھی کہ چونکہ اس وقت گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی اس معاملے میں ہم احتیاط کروائیں کہ یہ سیلفی جو ہے نا یہ بسا اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کئی معاملات میں مطلب گر پڑ جاتے ہیں اور پھر عجیب و غریب حال ہوتا ہے جیسے ابھی گزشتہ جو ماہ نامہ نے مدینہ آیا تھا پہلا اس میں ایک واقعہ تھا کہ ایک کیا مطلب بچہ بچے کی ولادت ہوئی اب دوست ملنے آیا دوست ملنے آیا تو اس نے جب بچے کو دیکھا تو بڑا پیارا بچہ لگا فوراً اس نے اپنا موبائل نکال کر اس بچے کی پکچر کھینچی خیر وہ تو چلا گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد بچے کی ایک آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہوا اب گھر والے بڑے پریشان ہوئے جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ اس موبائل جو کھینچا گیا تھا تصویر تو اس کا فلش جو تھا وہ بند نہیں کیا تھا اس نے اب بچے کی آنکھ پر اتنا ڈائریکٹ افیکٹ ہوا کہ وہ بچے کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہونے کو ہو جاتی ہیں اگر ہم اپنی طبیعت کو احتیاط کرائیں گے احتیاط کرائیں گے تبھی تو اس کا فائدہ ہوگا تبھی تو ہم ایسے کبھی اچانک ہونے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے ورنہ تو کہاں ہوتا ہے جو اتنا آزاد ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا پھر جس دن فرق پڑتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یا تو دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس کو کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ جس کے دوران مطلب وہ زندگی بھر کے لیے اس کو آزمائش ہو جاتی ہے اسی طرح چین کے شمالی مغربی حصے سانچی کے پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹروں پر سیلفی بنانے کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ وہ آپریشن کے دوران بھی سیلفی بنانے میں مصروف رہے آپریشن مریض کا آپریشن کر رہے ہیں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں کسی نے وکٹری یعنی فتح کا نشان بنایا گیا جناب ہمارا آپریشن کامیاب ہو گیا کسی نے مسکرانے کا پوز دیا تو تصویریں جب منظر عام پر آئیں کیونکہ موبائل تو موبائل ہے فوراً ٹھک کر کے نکل جاتی کہ جناب اس نے اپلوڈ کر دی تو محکمہ صحت کے حکام نے غفلت برتنے پر تین سینئر ڈاکٹروں کو عہدے سے برطرف کر دیا جبکہ تصویر میں آنے والے دیگر عملے کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ساتھ ہی ساتھ ان کی تین ماں کی تنخواہیں روک دی گئی اسپتال انتظامیہ نے اس عمل پر عوام سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن تھیٹر میں یہ آخری آپریشن تھا اس لیے ڈاکٹر کی جانب سے حرکت سامنے آئی ہے تو بعض اوقات ہم یہاں پر اپنا یہ ذہن ہے میں نے اس واقعے کو سن کر یہ جو اس میں ایڈ کیا وہ امیرا اہل سنت دامد برکات ملا عالیہ کا حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پول اس میں ایسے معاملات ہیں کہ ہم نوکری پر ہیں ہم کسی کے چوکیداری کر رہے ہیں ہم کہیں جاب کر رہے ہیں تو ہمیں جاب کس کام کی ملی سیلس مین کی ملی ہمیں جاب کس کام کی ملی چوکیداری کی ملی ہمیں جاب کس کام کی ملی اکاؤنٹیبلٹی کی ملی ہمیں جاب کس کام کی ملی کوئی کام لینا دینے کا بنا اور ہم جناب اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں یا جناب اپنے نیٹ پر بیٹھے اپنے معاملات کر رہے ہیں تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اپنی اس نوکری کو جائز طریقے سے پورا نہیں کر رہے ہوتے وقت یعنی مثال اگر ہمارا سیٹ ہمارے آفیس پر موجود ہو تو کیا خیال ہے ہم موبائل اٹھا کے بیٹھیں گے سیلفیاں بنائیں گے نیٹ چیک کریں گے نہ بابا سیٹ آ آج سیٹ موجود ہے ابھی نہیں بعد میں فون کرنا یہ دس بجے فون کر لینا سیٹ چلا جائے گا کیوں سیٹ سے ڈر رہے ہیں. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے جہاں یہ لکھا ہوتا ہے وہاں ہماری ٹینشن کیا ہوتی ہے بلکہ ایک عجیب منظر کسی نے دکھایا عجیب منظر کہ وہ ایک شخص کہیں کسی اے ٹی ایم کارڈ پہ کچھ پیسے نکال رہا تھا اس نے سامان رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے کچھ اس میں کچھ کر رہا تھا پیچھے سے ایک چور آیا اور اس اس نے کی جیب سے جو ہے وہ نکالا پرس اب جیسے ہی پرس نکال کے یوں گھوما تو سامنے اس کو کیمرہ نظر آ گیا گویا کیمرے نے اس کو نکالتے ہوئے پورا ریکارڈ کر لیا تھا اب یقین مانے وہ کیمرے کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے غلطی ہو گئی یار میں اس کو واپس دے رہا ہوں یوں کیمرے کی طرح ہاتھ جوڑ رہا ہے کیمرے سے غلط ہو گئی نہیں کروں گا پھر اس نے پھینکا کری بھی اور آپ کا پرس گر گیا ہے تو اس نے کہا بہت بہت شکریہ یوں ہاتھ ملا گیا تو چلا گیا تو کہہ رہے معاف کرمرے سے معافی مانگ رہا ہے کہ بھائی تھی نے مجھے دیکھ لیا ہے تو یہی ہمارا حال ہے کیمرے کی آگے آپ کو دیکھ رہی ہے ہماری آ چالان گھر پہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہم کہاں ہے کیا کر رہے جو ہمیں کام ملا کیا وہ کام پورا کر رہے کیمرا لگائے کیمرے سے ڈر رہے آیا کیمرا چل رہا ہے بند ہے وہ اپنی جگہ کیمرہ دیکھ رہا ہے ہم ڈر رہے لیکن اسی طرح جیسے سگنل پر سگنل کے پار اگر پولیس والے کھڑے ہوں سگنل توڑتے نہ بابا توڑیں گے تو تو جب ایک پولیس والے سے ڈر رہے تو یہ بھی تو پتا ہے کہ جو جرم یہاں کریں گے مرنے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا کیا کریں گے تو اپنے روزی کو حرام نہ کریں امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ گورنمنٹ اداروں میں افسر اور عام ملازم سبھی کا مخصوص وقت کا ادارہ ہوتا ہے ہر ایک کو پوری ڈیوٹی دینا لازم ہوتا ہے بعد اوقات افسر وقت سے پہلے چلا جاتا ہے اور اپنے ماتے ملازم سے بے ہے تم بھی چلے جاؤ کیوں بھائی آپ کو اختیار ہی نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ کرتے پھر اسی طرح فرمایا کہ کبھی کام میں سس پڑ گیا تم غور کرے کہ درمیانی انداز میں کتنا کام کیا جا سکتا ہے مثلا کمپیوٹر آپریٹر ہے اور روز کی سو روپے اگر اس کو تنخواہ ملتی ہے اور درمیانی انداز میں روزانے کی سو لائنیں وہ ٹائپ کرتا ہے آج کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے اپنے موبائل کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اس وقت کو اگر اس نے ضائع کیا ہے اور سو کی جگہ اس نے نبے لائنیں اگر ٹائپ کیے تو دس روپے اپنی تنخواہ میں سے کٹائیں کوئی ہمیں نہیں پوچھتا ہے پر اللہ دیکھ رہا ہے تو گورنمنٹ کے اداروں میں تو اور موج مستی ہوتی ہے یار کوئی نہیں پوچھتا یار اپنے کو تو کون اپنے ہی تو ہے سارے کو چل یار چل جائے گا چھٹی کرنے کر, کر دینا میں حضری لگا دوں گا بھائی کیسے لگا دو گے سوچے تو صحیح کہ جو آپ روزی لے رہے ہیں یہ تو حرام ہو گئی نا آپ اپنی اولاد کو کھرائیں گے آپ کی اولاد میں وفا کیسے ملے گی کیسے آپ کو برکت ملے گی تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائم بھائیو اسی لیے جو اپنے جو تنخواہیں ہیں اپنے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جناب میں اس طرح کے معاملات کر کے کہیں اپنی روزی کو حرام نہ کر دوں اسی طرح یہ جو سیلفی کے جو معاملات ہیں یہ صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ ظاہر اس میں موبائل کا کثرت سے استعمال کل میں ایک مارکیٹ میں گیا ایک میرے بہت اچھے جاننے والے تھے تو ان کا انتقال ہوا ہی تو مجھے پتا چلا تھا مگر انتقال کیوں ہوا موبائل کے زیادہ استعمال کی کیا دماغ کا کینسر ہو گیا تھا ان کو موبائل اس کسرت سے استعمال کرتے تھے کہ دماغ کا کینسر ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو یہ بھی امراض دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی طرح آئے دن ہم موبائل کے جو استعمال ہے جیسے ایک بال فوٹیجز چلتی ہیں کہ جناب اس نے چارج پہ لگایا چارج پہ لگا کر اس نے ہینڈ فری لگائی ہینڈ فری میں جناب وہ سنتے سنتے سو گیا اور اچانک وہ اسپارک ہوا اور جناب اس کا پورا بدن میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے جناب کیوں کہ یہ جو چارج ہو رہا تھا اس دوران اس نے سنا تو اس میں بہرحال مسئلہ ہو گیا تو اسی طرح یہ سیلفی لینے کا شوق یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے سیلفی کے شوقین افراد عوامی مقامات پر عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے اپنی دوسروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں جس کا نتیجہ اسپتال کا بیڈ یا موت کا بستر ہوتا ہے ایک اخباری اطلاع کے مطابق دو ہزار چودہ سے دو ہزار سولہ تک سیلفی لینے کے جنون میں کم و بیش انچاس اموات واقع ہوئی فوت و شدگان افراد میں زیادہ تر اکیس سال کی عمر تک کے ہیں پچہتر فیصد مرد ہیں سیلفی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک مقام بلندی یا پانی ہے سولہ افراد اونچی ڈلانوں چٹانوں سے گر کر چودہ افراد ڈوب کر آٹھ افراد ٹرینوں سے ٹکرا کر فوت ہو گئے چار گولی چلنے سے دو ہینڈ گرینڈ سے دو تیاروں سے ٹکرا کر دو کار کی ٹکر سے ایک جانور کے حملے سے فوت ہوا ایسے واقعات تو یہ تو نیٹ پہ چند ایک واقعات امیر علیہ سنت نے نیٹ سے حاصل فرمائے لیکن ایسے کتنے واقعات ہیں جو ہمارے محلوں میں بھی ہوتے ہیں کہ جناب بالکنی پہ چڑھ گئے کہ میں ابھی ذرا ایک لڑکی کا واقعہ لکھا ہے کہ اپنی ماں سے کہ گئی کہ میں ذرا برابر کے گھر سے آتی اور برابر کے گھر سے آ کر جناب وہ چھت پر چڑ گئی چھت پر وہی ہو کے سیلفی لی اور اپنی سہلی کو بھیجی اچھا یہاں اس نے سینڈ کی یہاں اس کا پیر پسلا نیچے گر کے ہلاک ہو گئی اس کی سہلی نے جب یہ دیکھا تصویر کو تو وہ اس بات پر کہ اتنی خطرناک جگہ پر اس نے مطلب وہ چڑھ کر یہ سیلفی بنا دی تو میں اس کو منا کروں اب اس کو فون کیا تو فون اٹینڈ نہیں ہوا. اس کی ماں کو فون کیا کہ کہاں ہے تو کیا میں اس کو بلاتی ہوں بلانے کے لیے اوپر گئی پتا چلا وہ تو نیچے گر کے انتقالی ہو گیا اسی طرح ٹرین سے ٹکرا کر چلتی ٹرین میں گیٹ پر کھڑے ہو کے سیلفی لینے ارے میرے بھائی ذرا سوچے تو صحیح باہر سر نکال کر سیلفی بنانے گئے تو پتا چلے پیچھے سے پول سے ٹکرا کر اس کا سر اڑ گیا پورا ایسے کئی واقعات ماں باپ کے ساتھ پکنک منانے گئے اب بچوں کے سامنے سیلفی بنا رہے ہیں کہ بیٹا پوز لو اچانک ماں باپ کا پیر بسلا دونوں ماں باپ بچوں کے سامنے گہرے گھڑے میں گر گئے بچوں کی کیفیت کیا ہوگی آپ اور ہم سوچیں اسی طرح ون ویلنگ کا شوق کہ میں ایک ویل پر چلتا ہوں آپ ذرا میری سیلفی لیں آپ بتائیں وہ ون ویلنگ پہ جا کر اس کو ہنس کے دیکھ رہا سامنے جا کے دیو... چکرایا کسی گاڑی سے گردن کی ہڈی ٹوٹی جناب یہ بھی انتقال کر گیا اسی طرح باز نادان کوئی سیکورٹی آفیسر ہوتا ہے جیسے ایک بینک کے پاس ایک بچہ آیا بچہ مطلب سمجھدار تھا اس نے کہا میں آپ کی گن لے کے سیلفی بنانا چاہتا ہوں اب گارڈ نے کہا بیٹا اس طرح نہیں کرو اس نے ضد کی جد کر کے اور رائفل جو چھینی ٹریکر دبا اس بچے کے پیٹ میں گولی لگی وہ انتقال ہو گیا اسی طرح کوئی چڑیا گھر جاتے جانوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ایک ہند کے دہلی میں ایک چڑیا گھر میں ایک نوجوان سیلفی بنانے کے لیے کوئی انوکھی जगह تلاش کراتے تو ایک شیر کے پنجرے کے پاس پہنچا جیسے ہی سیلفی بنانے کے لیے تیار ہوا شیر نے اس کو دبوچ لیا اور موقع پر ہی ختم ہو گیا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غیر ضروری سیلفی کی عادت نکالنے کے لیے کرنے کے کاموں میں لگ جائیے انشاءاللہ نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائیں گے ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ارشاد ہے آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ہر بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے مفسر شہیر مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام ایسے کام ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دینوں دنیا میں مفید نہ ہوں وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں م... اسے یا دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں سبحان اللہ ان دو کلموں میں دونوں جہاں کی بھلائی وابستہ ہے یا رب مصطفیٰ ہمیں اپنا وقت دونوں جہاں کی بھلائیوں دلانے والے کاموں کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ سیلفی کے تیس عبرتناک واقعات یہ رسالہ بہت اہم ہے بہت اصلاح کے اس میں مدنی پھول ہیں عبرتناک واقعات ہیں خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اپنے معاملات پر غور کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین النبی نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان کا سلسلہ ہوگا اذان جمعہ کی پہلی اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے